قول لدین کفرو اور کافروں نے کہا اعدا کنہ تو آب و آبا کیا جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آبا و آزادی مٹی ہو جائیں گے اینا لمخ رجون کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے لقد و عیدنا ہاد و آبا اونا قبل یہ وہی وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آبا و اجداد سے پہلے کیا گیا اتنے سال گزر گئے کوئی قبر سے اب تک تو نہیں نکلا ان لوگوں کی باتیں ہیں کل اے محبوب آ فرمائیے زمین میں چلو پھرو فم غرو کئی فکان آجرمین پھر دیکھو مجرموں گناہ گاروں کا کیسا برا انجام ہوا وَلَا تحزن اے محبوب ان کی مکروف ریب کرتے ہیں اس سے آپ کا سینا تنگ نہ ہو آپ رنج نہ کریں وہ یقول نہ ان حادل وادقی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا آپ بتائیے اگر آپ سچے ہیں قیامت کا پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کب آئے گی جلدی سے بتائیے اگر آپ سچے ہیں قل اے محبوب آپ فرمائیے بہاد الستا دلوم جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو اور اس کی جلدی مچا رہے ہو وہ ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے چونکہ ہر لمحہ اللمها وہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور پھر لمها وللمها دنیا قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے وا ان ابک لغ فضل علی الناس اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر ضرور فضل کرنے والا ہے ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وا ان ابک لیعلم ما توکن صدورهم اور بے شک اپ کا رب ضرور جانتا ہے جو ان کے سینے باتوں کو چھپاتے ہیں وما یو اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ظاہر اور باطن رب جانتا ہے وما من غو اباطن فما اب اللہ فی کتاب امین آسمان و زمین میں جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں تمام چیزیں ایسی کتاب میں ہیں جو بیان کرنے والی ہے یعنی لوہے محفوظ میں اللہ تبارک و وطالعہ بھولنے سے پاک ہے لوہ محفوظ میں کیوں لکھا گیا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس پر کرم فرماتا ہے تو فرشتے ہوں انبیاء ہوں اولیاء ہوں ان کے لیے لوہے محفوظ منکشف ہو جاتی ہے اور وہ لوہے محفوظ کی تحریر پڑھ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے علم کو حاصل کر لیتے ہیں ان نہ القرآن یا اللہ بنی اسرائیل بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر نصیحتیں کرتا ہے, ہے اکثر ان اکثر باتوں کا علم قرآن دیتا ہے جس میں بنی اسرائیل یہودی عیسائی اختلاف رکھتے ہیں وہ ان نہ رحمت العلم اور بے شک یہ قرآن ضرور ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے اللہ تعالی اس قرآن کی ہمیں مزید محبت فرمان ان نہ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائے گا وہ العزی العالیم اور وہی غالب علم والا ہے علی اللہ پس آپ اللہ پر بھروسہ کریں اللہ پر بھروسہ کریں کہ کیا مانا ہے ہر شخص آج یہ کہتا ہے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جس کا بھروسہ اللہ پر ہو وہ حرام کام نہیں کرتا ناجائز ذرائع اختیار نہیں کرتا اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہو وہ کوشش کرتا ہے اور نتیجہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے کہ جو اللہ کی رضا اس پر ہم راضی ہیں ایسا شخص وہ نتائج کی وجہ سے اور مصیبتوں کی وجہ سے اپنے دل پر وہ پریشانی نہیں لیتا وہ کہتا ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام تھا ہوگا وہی جو کہ منظور خدا ہے جب بندہ یہ سوچ لے تو کئی بیماریوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے ان نال الحق المبین بے شک آپ واضح حق پر ہیں ان نہ لا تسم المتا اب یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ بڑے غور سے سننا ہے بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ولا تسمو سمت دع اور آپ پکار بہرے کو نہیں سنا سکتے اب یہاں مردے سے مراد مردہ دل ہے اور بہرے سے مراد وہ بہرا ہے کہ اس کے کان دنیا کے لیے تو ہیں لیکن دین کی باتیں سننے کے لیے نہیں مراد یہ کہ جس کا دل مردہ ہو گیا جس پر مہر لگ گئی وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا مانا ہے ماننا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے بچے کو سمجھائیں تو دوسرا شخص سامنے سے کہتا ہے ارے کیا کروں وہ میری سنتا ہی نہیں ہے سنتا ہی نہیں کہ کیا مانا ہے وہ مانتا نہیں ہے تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ ان مردہ دلوں کو جتنی بھی نصیحت کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ رنج نہ کریں آگے اس کی وضاحت مزید آیت سے ہوگی ادا ولو متبرین جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں مردے کا ذکر ہے بہرے کا ذکر ہے اور پھر ذکر ہے پیٹ پھیر کر وہ پلٹ جائیں یعنی حق سننے کے لیے بالکل تیار نہ ہو ان با دل اوم اور آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے یہاں بھی اندھے سے مراد آنکھ کا اندھا نہیں بلکہ دل کا اندھا ہے ان دولا لتی جو کہ گمراہی کی وجہ سے اندھا ہو گیا اب مزید وضاحت ہو گئی کہ یہاں مراد گمراہی کیا اندھا ہونا گمراہی سے دل کا مردہ ہونا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اس سے ہم نے یہ کہا کہ اس سے مراد مردہ دل ہے اس کی مزید تشریح اور تفصیل یہ آیت کریمہ کرتی ہے ان تسمیوں آپ مردو کو نہیں سنا سکتے آپ ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی مومن یہ زندہ دل ہے اور وہ کافر جس کے دل پر مہر لگا دی گئی وہ مردہ دل ہے اس سے مراد مردے نہیں ہیں کیونکہ احادی سے طیبہ میں صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ جس سے ثابت ہے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں یہ بات تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہے کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو حضور نے ہمیں یہ دعا سکھائی السلام علیکم یا قبور یغفر الله لنا ولكم وانتم سلفنا ونحن بالاسد اے قبر والوں تمہیں سلام ہو السلام یا اهل القبور اے قبر والوں اے مردوں تمہیں سلام ہو اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں یہ کلام حضور نے ہمیں سکھایا اب اپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فضول کلام سے منع کرتے ہیں اگر یہ سنتے ہی نہیں تو ان سے کلام کرنے کا کیا فائدہ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں قرآن مجید فقان حمید کی تفسیر کے لیے احادیث کا سہارا ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا ہے محم الک حضور کتاب قرآن سکھاتے ہیں تو حضور کے سکھائے بغیر ہم اپنی عقل سے قرآن سمجھنے جائیں تو گمراہی ہو جاتی ہے تو مردے سنتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے بھی ہیں اور وہ ہمارے کلام کو سنتے بھی ہیں ہاں انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی مسلمون بس وہ گردن جھکانے والے ہیں وہ حق بات کو سنتے ہیں یعنی انہیں سن کر عمل کرتے ہیں وعیدا وقال قول علیہ <عَلَيْهِم> اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی یعنی اب قرب قیامت ہوگا اخرجنا لہم ہم ان کے سامنے نکالیں گے دابتم من الارض زمین سے ایک جانور جسے دا الارض ارد میں کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے زمین کا جانور یہ جانور کوہ صفا کے پاس سے نکلے گا اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کی لاٹھی ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی تو یہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کی طرف اسے سے اشارہ کرے گا تو اس کی پیشانی پر ایمان کا نور نظر آئے گا اور جو کافر ہوگا اس کی طرف وہ اشارہ کرے گا تو اس کی پیشانی کفر سے کالی ہو جائے گی یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا ان نا سانو بھی آیات نا لایوکین بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے تو اب وہ نشانیاں آ جائیں گی